بسم اللہ الرحمن الرحیم نویوا مکتوب علاج دل نماز جمعہ کے دن کی دعا اور نیک بختی حاصل کرنے میں میرے بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ جو معاملات قرآن کریم کی روشنی میں جائز نظر نہ آئیں وہ بے سود اور لاحاصل ہیں اور وہ خواہشیں جن پر نبوت کا فتویٰ نہیں محض باطل ہے اور وہ دلیل یعنی رہنما جو دین کے راستے سے الگ ہے مطلق زلالت و گمراہی ہے اور جو امداد دین کے راستے میں دین کے سوا چاہو وہ مردود ہے منع خلا فی دین ہے لئی سمن فہ مردود جس نے ہمارے دین میں وہ بات داخل کی جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے تمہارے معاملات میں جب تک خلوص نہ ہو عالم عالم قرآن سے وہ جائز نہیں ہوتا خلوص کا مقام درد بھرا دل ہے اور جہاں کہیں اخلاص کی خوشبو پائی جاتی ہے قرآن کریم خوشخبری دینا شروع کرتا ہے خواہ وہ جنات کے حق میں ہو یا انسان کے فقال قرآن فمن نہ بے انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو سنا عجیب کلام ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ سورہ جن کی آیت ہے طالب کے زخم دل کا مرہم قرآن ہے بمینزل من القرآنی میں ہو شفاؤں و رحمۃ المومن اور ہم قرآن سے وہ انوار نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے سالکانِ دین کا رہبر قرآنِ پاکھی ہے یہدی علی الرشدی سیدھا راستہ دکھاتا ہے جب قرآن کی رہبری کسی پر ظاہر ہو گئی تو اگر کوہِ کاف بھی اس کے سینے کا پیوند ہو تو جھکنے پر مجبور ہو جائے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبْ لِرَعَيْتَهُ خَوَشْئَمْ مُتَصَدِّئَمْ من خَشْئَةِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم یقینی دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے پاش پاش ہو جائے بس جس کام کی اجازت قرآن نہیں دیتا وہ راہ دین نہیں مطلق نہ بینائی ہے برج قدیم سے جو آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ پہلے آسمان دل پر چمکتا ہے ان فی ذہ لکر لمن کَََ ن لہ قلبن او القسم او و وهو شہید البتہ اس قرآن کریم میں دل اور کان رکھنے والوں کے لیے اللہ کا ذکر ہے اور وہ اس کے گواہ ہیں ایک بزرگ نے فرمایا ہے قطع چون رہبر برے بر در آید معشوق مراد در بر آید ہر رہ رو شرح راز معشوق تاجے ز قبول برسراید جب شریعت کا راستہ دکھلانے والا راست دروازے پر آتا ہے تو مراد کا معشوق مل جاتا ہے شریعت کے راستے پر ہر چلنے والے کے سر پر معشوق کی طرف سے قبولیت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے اس راستے کے مرد روحوں کے مالک ہوتے ہیں اس کی باتیں سراسر زندگی ہوتی ہیں اور مخلوقات کی زندگی ان کے غم و اندوہ کی پاکیزگی اور صفائی پر منحصر ہوتی ہے اور اس کے حزن و ملال کی ہمت پر عالم کا قرار و قیام موقوف ہوتا ہے اور دنیا والوں کی رافت و راحت ان کے درخت محبت کے پھل ہوتے ہیں ان کے اعمال کی کوئی علت نہیں ہوتی ان کی حاجتیں اپنے مقام سے واپس نہیں لوٹتیں ان کے کلام وقوع کا کوئی رد نہیں ہوتا ان کے علم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہر جب تک اسم اور رسم کا اطلاق جن چیزوں پر ہوتا ہے اپنی تیغے انکار سے ان کا سر نہ اڑا دو اور جو کچھ تم کو معلوم ہے اس سے خالی نہ ہو جاؤ تمہارے دل کی گہرائی سے حکمت کے چشمے کبھی نہیں پھوٹیں گے اور علم حقیقت کا لطف تم کو حاصل نہیں ہوگا خواجہ تار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشعار دل پر نور را دریائے دین کن حدیث وہی رب العالمین کن دم در عالم قدسی قدمزن بغیراں حلقہ رابر در حرم زن چو عیسا در سخن شیرین زبان شو صدف را یش و گو ہر فشانشو اپنے دل روشن کو دین کا دریا بنا دے اور صرف وہی بات منہ سے نکال جو پروردگار عالم نے وہی فرمائی ہے ذرا عالم قدسی میں قدم رکھو اور اس زنجیر کو حرم کے دروازے پر توڑ دو گفتگو کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح شیریں زبان بنو اور اپنے دل کے سیب کو توڑ کر اس سے موتی بکھیر دو جس دل کی آنکھ آج روشن نہ ہوئی کل بھی نہ ہوگی قرآن مجید سے سنو منقین فی فی ہیرت ام جو آج معرفت حق سے نابینا ہے وہ آخرت میں بھی خدا کے دیدار سے نابینا رہے گا ایک بزرگ نے فرمایا ہے شیر اگر عہد ازل را آش نائی ازاں چ... حضرت چراگیری جدائی بمانی باز جا را آشنا کن سزائے قرب دست پادشاہ کن اگر روزِ ازل کا اہد و اقرار تجھے یاد ہے تو اس کے دربار سے دور کیوں ہوتا ہے اپنی جان کو اپنے ہی باطن سے آشنا کر اور بادشاہ کے ہاتھ کے قریب پہنچنے کے لائق ہو جا اے بھائی جس دن دلوں کے پرکھنے والے دلوں کو کسوٹی پر گھسیں گے جو کچھ سینوں میں ہے میدان میں آ جائے گا اور تحقیق کرنے والوں کو دلوں پر مقرر کر دیا جائے گا تاکہ ہر ایک کے باطن سے تمام چیزیں نکال کر محفل قیامت میں پیش کر دیں یہ لوگ جانچ پڑتال کے بعد کہیں گے بارے خدایا ہم نے کسی جگہ ذرہ برابر بھی عہد کی وفاداری نہیں پائی ارشاد ہوگا خواب جس سینے میں ہمارے دین کی وفا کا عہد نہیں ہے وہ ہمارے پاس آنے سے روک دیا جائے اور اس طرح روک دیا جائے کہ کبھی ہمارے پاس نہ پھٹکنے دیا جائے جیسا کسی نے کہا ہے شیر نقد تو چون ترا بر انگے زند جملہ در گردنے تو آوے زند بوتا خود گویدت با دودی کہ ذری یا مسے ذراند دری جب قیامت میں تم کو اٹھائیں گے تو تمہارے عامال کا سرمایہ تمہاری گردن میں لٹکا دیں گے جب تمہارے سونے کو گھر میں گھر کو گھریہ میں پگھلایا جائے گا تو اس کا دھواں خود بتا دے گا کہ تم خالص سونا ہو یا تانبا ملا ہوا ہے اس کا کھانا پینا وہی ہوگا کہ اس کے دل اور آنکھ پر ہر لہجہ یہی داغ دیا جائے گا کہ اے بے وفا ہمارے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اور ہمارا عہد اسی طرح نبھانا چاہیے تھا خیر اگر چتو نے ہمارا بندہ بننے کی کوشش نہیں کی تو ہم تو تیرے پروردگار ہیں اگر چیتو نے عہد شکنی کی مگر ہم اپنی صفت قدامت کے ساتھ اپنی وفا پر قائم ہیں اگر تو اپنے برے اعمال سے رنجیدہ نہیں ہے مگر ہم اپنی صفت خداوندی سے خوش کرنے والے اور صفت قدم سے نوازنے والے ہیں ربائی مردم چوب بےخدی ہمیں نظر دلش ستم داد بود اندر نظر شاہ کند بے فرمانی بے شرم کسے کے آدمی زاد بود جو شخص اپنی غفلت میں شاد و خوش رہتا ہے اس کے دل کی آنکھوں میں اپنا ظلم و ستم انصاف نظر آتا ہے وہ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے نافرمانی کرتا ہے اس سے زیادہ بے شرم اور کون ہوگا کہ آدمی زاد ہو کر ایسا کرتا ہے اے بھائی ابوٹ بیٹھ بیٹھو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے اور بد اخلاقی کرنے کا موقع نہیں ہے اس ذلت کی مصیبت میں خود پرستی عزت نہیں ہے اور تقدیر کی شاہراہ پر سجدہ تسلیم بجا لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور ہر شخص کو ہوا و حوث کے پیچھے چلنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباء کرنے میں ہرگز کوئی نقصان نہیں ہے مناجات خدایا نور دل ہمراہ ما کن محمد را شفاعت خواہ ما کن دلو و را فدائے راہ او کن ب روح درگاہ او کن بعبا دم ب وقت پاک اوزن ب دنیا دس در فطراک اوزن بارے الہ میرے دل کو نور سے منور کر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شفیع بنا دے میرے دل و جان کو ان کے نقش قدم پر قربان کر دے پہیزگاری کے ساتھ میرا مون کے دربار کی طرف پھیر دے اقبا میں ان کا نام لینے کی توفیق دے دنیا میں بھی ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رکھ حاصل کلام ہر وہ معاملہ جو بغیر علم کے ہے باطل ہے اور ہر وہ ریاضت و مجاہدہ جو فتوی شریعت کے خلاف ہے زلالت و گمراہی ہے اور شیطان کا دین و مذہب ہے یاد رکھو نیک بختوں کے تمام دروازے معرفت کے حق میں علم ہی سے پہچانے جا سکتے ہیں دین و سلطنت کی عظمت کے اسرار اسلام اور دعوت انبیاء علیہم السلام کی عزت اللہ تعالی کی نعمتوں اور نشانیوں کی شناخت معصوموں کی پاک دامنی کے مرتبے مکربانے بارگاہ الٰہی کے مختلف درجات ضریعت آدم کی فطرت کے راز معیوب لوگوں کے عیبوں کے بھید ایمان والوں کے حقوق شریعت کی تعظیم احکامات کی بجا آوری اور منحیات سے پرہیز یہ تمام باتیں علم ہی کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہیں اور علم ہی کے میدان میں پائی جا سکتی ہیں جب تک انسان اپنی جہالت کے بیابان سے باہر نہیں نکلتا اور علم کے سبزہ زار میں قدم نہیں رکھتا ایمان کی یہ سعادتیں اس میں ظاہر نہیں ہوتیں دیکھو بارگاہ خداوندی میں صفت جہالت سے بڑھ کر کوئی ذلیل اور دشمن نہیں اور درگاہ خداوندی تک پہنچنے کا علم کے راستے سے نزدیک تر اور کوئی راستہ نہیں ہے ولعلم اقربو وعظم بین بین اللہ اور علم اللہ تعالی کا قریب ترین دروازہ ہے اور جہالت تمہارے اور اللہ تعالی کے درمیان میں سب سے بڑا حجاب ہے جس طرح علم دین تمام سعادتوں کا میدان ہے اسی طرح جہالت تمام گمراہیوں کی وادی ہے بد بختیاں اور شقاوتیں جہالت کی سی وادی میں پھولتی پھلتی ہیں اور یہ جہالت وہ وادی ہے جس میں غلبہ کفر بنیاد ایمان کی تخریب احکام شریعت کو اونچا اور ہلکا سمجھنا شیطان کی دوستی پیغمبروں اور صدیقوں کی اتباع سے بیزاری اور بیگانگی اور ان کی طرح ہزاروں بختیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے پودے نشونما پاتے ہیں خواجہ تار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصنوی زکون ارشوی پاک و مجرد نابی راہ جز نور محمد اگر راہ محمد راچو خاکی دو عالم خاک گرد ند زپا کی وگر نہ فلسفی گو ددرمی باشی زا عقل وزیر کے مہجوری باش محجور می باش با اقل ار نقش این دیوار بندی میان گبرگان زنار بندی اگر دونوں جہان سے تو کنارہ بھی کر لے تو بغیر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی راستہ نہ پائے گا اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی خاک ہو جائے تو تیری پاکی کے مقابلے میں دونوں جہان خاک ہو جائیں اور اگر تو فلسفی ہے تو دور ہو جا اور اپنی عقل و خرت کے پردوں میں محجور پڑا رہ اگر اس دیوار معرفت پر اپنی عقل و سمجھ سے گل بوٹے بنائے گا تو آتش پرست ہو کر زنار باندھ لے گا نقل ہے کہ جب شیطان کی پیشانی پر لانت کا داغ ظاہر ہوا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دولت والوں سے جھگڑا کرنا مبارک نہیں ہوتا اور عالم کے کاموں میں جاہل کا حسد کرنا زیب نہیں دیتا اب شکاوت و بدبختی کا جھنڈا لے کر عالم میں پھرتا رہ اور میرے فرزندوں سے جس کا قدم میں علم کے میدان اور طلب کے راستے میں نہیں ہے ان کو اپنے جال میں پھنسا لے تاکہ میرے برگزیدہ فرزند اس کی زحمت سے بچ جائیں الناس عالم و سراسی لا خیر فرمایا اہل حق دنیا میں دو قسم پر ہیں یا وہ ہیں جو منزل پر پہنچ چکے ہیں یعنی عالم یا وہ لوگ ہیں جو راستے میں ہیں اور چل رہے ہیں یعنی متعلم تاکہ منزل پر پہنچ جائیں باقی جتنے لوگ ہیں وہ ہیچ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں اللہ ان نہسبت شعیطون حم الخاصر ہوشیار ہو جاؤ شیطان کا گروہ ہمیشہ گھاٹے میں ہے وہ سب ابلیس کے پیادے اور سوار ہیں اے بھائی وہ فرما رہے ہیں و جاہد حق جہادی خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو تم اپنے نفس کے کوچے میں قدم نہ رکھو کیونکہ وہاں خودبینی کا داروغہ تمہیں پکڑ لے گا ہماری گلی میں آ جاؤ تم ہمارے عزیز ہو تم گرے پڑے تھے ہم نے تمہیں اٹھایا تم کم ہمت ہم نے تم کو نوازا اگر تم اپنی گلی میں قدم رکھو تو زخم و تکلیف سے تمہیں ہرگز نجات نہ ملے گی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ اپنی ہی گلی میں پڑے رہو تو یاد رکھو اپنی ساری پونجی گواہ دو گے اور کوئی نفع ہاتھ نہ آئے گا کسی دل جلے نے کہا ہے ربائی باعش کے جمال ما اگر ہم نفسی یک حرف بس است اگر بدی در تو کسی تو توی تست درے ما نہ رسی درے ما تو گہے رسی کے اس خود برسی اگر تو ہمارے حسن و جمال کا عاشق ہے تو تیرے لیے بس یہی ایک بات کافی ہے اگر تو سمجھدار ہے جب تک تیری خودی تیرے ساتھ ہے ہمارے دروازے پر نہیں پہنچ سکتا ہمارے دروازے پر تو اس وقت پہنچے گا جب اپنی خودی سے چھوٹ جائے گا اے بھائی اپنی خواہشوں کو مجاہدے کی بسات پر علم کی تلوار سے ذبح کر دے اور نفس پرفضول پر کا سر حکم شریعت کے مطابق ریاضت کی چھری سے کاٹ ڈال ہرس و آرزو سے بھرے ہوئے پیٹ کو بھوک اور فاقے کے خنجر سے پارا پارا کر دے اور مسلمانی کا لباس پہن خدا کی قسم خود پرستی سے کسی نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج تک کسی کو خدا پرستی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تمہارے نزدیک جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز پیاری نہیں اگر ان باتوں کو بڑی اور اہم چیز سمجھتے ہو تو پہلا قدم اپنی جان پر رکھ دو اور مرنے سے نہ ڈرو بس پھر زندگی ہی زندگی ہے روبائی موقوف اگر بجان بمانی مانی زیرا کے چودر عالم جانی جانی این نقطہ اگر نیک بدانی دانی ہر چیز کے در حسین آنی جانی جستن آنی جانی اگر تو اپنی جان پر اپنی زندگی کو موقوف سمجھے گا کہ زندگی سے عاجز رہ جائے گا کیونکہ جب تو عالم جان یعنی عالم ملکوت میں پہنچے گا تو خود ہی جان بن جائے گا اگر تو اس نقطے کو اچھی طرح جان لے گا تو حقیقت کو جان سکے گا کہ تو جس کو جس کی جستجو میں ہے خود وہی ہے قلب میں کمال طلب یہ ہے کہ مطلوب کو ہست کی ہستی کو مسلم اور ب قرار رکھے اور اپنی ہستی کی زحمت کو راستے سے ہٹا دے کسی کھوئے ہوئے نے کہا ہے لطفے بکن ازراہے وجودم بردار تا زحمت من ذراہے تو گم گردد مہربانی کر میرے وجود کو اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ میری زحمت سے تیرا راستہ پاک ہو جائے کل قیامت کے دن اس کے حسن جمال کے دیوانے دانتوں میں انگلی دبائے بہشت میں داخل ہوں گے اور چٹکی بچاتے بجاتے دوزخ میں قدم رکھیں گے بہشت میں ان کا ذکر القہار الجبار ہوگا اور دوزخ میں الحنان المنان ہوگا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا قہر نعمتوں سے حجاب میں ڈال دیتا ہے اور اس کی رحمت جلانے والی آگ کو گلزار بنا دیتی ہے جیسا کہ ظاہر میں دیکھ لیا ہے کہ اس جہان کی نعمتوں میں اہل نعمت سے چھپا لیا ہے یہاں تک کہ غلبہ نعمت میں نعمت عطا کرنے والے سے محجوب ہو گئے ہیں اور یہ بھی ملاحظہ کر لیا ہے کہ این دہکتے انگاروں میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے دربار کا مشاہدہ کرا دیا اور وہ آگ ان پر گلستان بن گئی اس سے معلوم ہو گیا کہ نعمت بغیر دوست کے ہلاکت و مصیبت ہے اور دوزخ کی آگ دوست کے ساتھ جنت الفردوس ہے ربائی زان بادا نہ خوردم کے ہوشیار شوم دان مست نیم کے باز بیدار شوم یک جام تجلی حسب لالے تو بسم گز آن غر، غریق دیدار شوم میں نے وہ شراب نہیں پی کہ پھر کبھی ہوش میں آؤں اور وہ مست نہیں ہوں کہ پھر بیدار ہو جاؤں تیرے جلال کی تجلی کا ایک جام میرے لیے کافی ہے کہ اس کی لذت سے دیدار میں غرق ہو جاؤں جمعہ کے دن چاشت کے وقت چار ایکت نماز ادا کرے ہر جمعہ ہر مہینے یا ہر برس میں ایک مرتبہ لیکن چاہیے کہ جمعے کے دن غسل اور یہ نماز و دعا ترک نہ کرے ہر رکات میں فاتحہ ایک مرتبہ آیت دس مرتبہ کل کافرون دس مرتبہ کلاد برب الفلق دس مرتبہ قل اود برب الناس دس مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفر الله 70 مرتبہ سبحان الله والحمد لله ہی ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم پڑھھے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو کوئی اس نماز کو پڑھتا رہے گا وہ کبھی مفلس اور بد نصیب نہ ہوگا اور دین و دنیا کی بھلائیاں اور نعمتیں پائے گا اگر آسمان و زمین کی ساری مخلوق اس نماز کا ثواب لکھنا چاہیں تو نہ لکھ سکیں اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرے اور نیا یا دھلا ہوا پاک و صاف کپڑا پہنے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کسی سے بات نہ کرے اور سو مرتبہ یہ دعا پڑھے کہ سجدے میں سر رکھے اور دینی اور دنیاوی مرادیں مانگے انشاء اللہ ضرور پائے گا دعا یہ ہے بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا قديم يا دائم يا فرد يا بتر يا أهد يا صمد يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد يا ذو الجلال والإكرام يا نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام